اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے نوی اور ان سے نزد کا نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لے پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تم ہے اللہ نی حکم دیا بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستروحے کو